طریق کے کاموں میں ترتیب کیا ہوئی پہلے نمبر پہ کیا کرنا چاہیے کنکلیاں دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ توا پانچویں نمبر پہ صفا مروہ کی صحیح جس کے اوپر ہے تو اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو جی کوئی بات نہیں ہے دم پڑے گا سنت کے خلاف ہے بالکل یہ بات بھائی کی صحیح ہے سنت کے خلاف ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس ترتیب کی خلاف ورزی نہ ہو یہی بہتر ہے یہی افضل ہے یہی درست ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے حادی حد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چالیس لاکھ اب جناب والا کنکریاں سب نے مار لی ہیں اور اس کے بعد ترتیب کیا ہے قربانی کرنی اب زہرا آگے نہیں بڑھ سکتی اب چالیس لاکھ نے کہاں بیٹھنا ہے کنکریاں مار کے چالیس لاکھ حاجی بیٹھ جائیں کہ چالیس لاکھ قربانیاں ابھی ہوں گی تو ہم آگے بال منوائیں گے طواف کریں گے ورنہ ادھر ہی بیٹھیں گے نہیں میرے بھائی اللہ تعالی نے دین میں جو آسانی رکھی ہے اس آسانی کو قبول فرمائیں جہاں پہ آسانی نہیں ہے وہاں پہ آسانیاں نہ دیں لیکن جہاں پہ میرے رب نے آسانی رکھی ہے وہاں آسانی کو آسانی رہنے دیں بخاری شیف کی حدیث ہے روایت کرنے والے جنابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ نما ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام دس تاریخ کو مینا میں کھڑے ہیں لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں جن کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام میں نے قربانی پہلے کی ہے کنکریاں بعد میں ماری ہیں کوئی کہتا ہے میں نے بال پہلے منڈوائے ہیں قربانی میں نے بعد میں کی ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے صفا مروا کی صحیح پہلے کر لی ہے اور طواف بعد میں کیا ہے نبی علیہ سلاۃ اسلام رحمت للعالمین آپ ہر ایک کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں لا ہرا لا ہارا کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو کام رہ گئے ہیں وہ کرو جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی جب نبی علیہ سلات اسلام کی حدیث آ جائے وہاں پہ احترام سے آنکھیں جک جانی چاہیے وہاں پہ سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے جب آپ کی طرف سے سہولت آ جائے اس سہولت کو لوگوں تک پہنچنے دیں لوگوں کو سہولت سے فائدہ حاصل کرنے دیں یہ رحمت اللہ عال علی سلا کی سہولت ہے اگر آپ چاہتے تو جتنے صحابی آئے تھے اس کو کہتے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے ایک بکرا دوسرے سے بھی کہتے ایک بکرا تیسرے سے بھی کہتے ایک بکرا نبی علی اسلاتو اسلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا آپ کہتے ہیں لا حرج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ دس تاریخ کو جو ترتیب آپ نے اختیار کی تھی وہ افضل ہے وہ بہتر ہے لیکن آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے اسلام نے جو آسانی دی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے آج کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کنکریاں مار رہے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں کنکریوں کے اوپر رش ہے ہم سیدھا جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے ہم پہلے طواف کر لیتے ہیں وہ جا کے پہلے طواف کر لیتے ہیں سوا مروا کی صحیح کر لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم پہلے قربانی کر لیتے ہیں کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا حاجی تقسیم ہو گیا اور حاج آسان ہو گیا یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی یہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی رحمت اللہ عالمینی ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دس تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے بے الفاظ دیگر کنکریاں مار کے آپ بال منڈوا سکتے ہیں قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں دس تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں گیارہ کو کر سکتے ہیں بارہ کو کر سکتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں اب قربانی کے تو چار دن ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ قربانی کے بغیر بال نہیں منڈوا سکتے تو پھر سب کو پابند کرنا پڑے گا کہ پہلے دینی قربانیاں کرو اور چالیس لاکھ قربانیاں کرنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے شریعت ہماری جو ہے وہ حقائق کے مطابق الحمد للہ تو اس لیے پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ دس تری کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے آپ کنکریاں مار کے بال منڈوا کے آپ حلال ہو چکے ہیں بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہو چکی ہے آپ عام لباس پہن سکتے ہیں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اور جب آپ طواف کر لیں گے صفا مروا کی صحیح کر لیں گے پھر آپ کے لیے آپ کی بیگم بھی حلال ہو چکی ہے تو یہ خیال رکھنا میرے بھائیو از حد ضروری ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی صحیح حدیث کے مطابق ہے